باغ نیلاب سے بہت کم لوگ واقف ہیں یہ اٹک اور خوشحال گڑھ کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے ذرا اونچائی پر اب تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مگر کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریا سے لگی لگی یہ بہت بڑی آبادی تھی لوگ یہاں سے دریا پار کیا کرتے تھے اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی عظیم شاہراہ یہیں سے شروع ہو کر مشرقی بنگال تک جاتی تھی مگر پہلے آپ میرے جانے کا قصہ سنیے دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر پر نکلا تو یہ طے کر کے چلا کہ باغ نیلاب ضرور جاؤں گا اور وہ جگہ ضرور دیکھوں گا جہاں کہتے ہیں کہ شور مچاتا دریا اچانک چپ ہو جاتا ہے باغ نیلاب تک ایک پکی سڑک بھی جاتی ہے چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے ایک میزبان کے ساتھ اٹک سے روانہ ہوا جسے پہلے کیمبل پور کہا کرتے تھے جب تک ٹیکسی بڑی سڑک پر چلتی رہی خیریت رہی مگر جو نیلاب کی جانب چھوٹی سڑک پر مڑی یوں لگا کہ ویرانے دیر سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے ٹیکسی پہاڑیوں کے اندر دوڑ رہی تھی نالوں کے اوپر بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے پلوں کو پار کر رہی تھی کہیں بلندی تھی کہیں نشیب تھے یہ سب کچھ تو تھا مگر انسان کہیں نہ تھا کیا مجال جو کوئی راہگیر نظر آ جائے اور تو اور کہیں کوئی بھیڑ بکری بھی دکھائی نہ دی اگر کہیں ایک دو جھونپڑیاں نظر آئیں تو وہ بھی خالی پڑی تھیں اتنے میں ہمارے میزبان کے جی میں خدا جہ نے کیا آئی کہنے لگے یہ محمد خان ڈاکو کا علاقہ ہے کم بخت راہگیروں کو نہ صرف لوٹتا ہے بلکہ مار ڈالتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ڈرائیور نے ٹیکسی روک لی اور کہنے لگے کہ انہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرنا منظور نہیں مزبان نے بہت سمجھایا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، مگر ڈراول صاحب خفا تھے کہ انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا، وہ اب آگے نہیں جائیں گے۔ آخر میرا کتابی علم کام آیا۔ میں نے کہا کہ باغنی لاپ تو بڑا تاریخی علاقہ ہے، وہاں لوگ دریا سے سونا بھی نکالتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں بابا نوری سلطان کی درگاہ ہے اور کئی دوسرے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں ہم انہیں کی قدم بوسی کے لیے جا رہے ہیں محمد خان ڈاکو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا یہ کہنا تھا کہ کار کو فرسٹ گیئر میں ڈالنے کی آواز آئی اس نے حرکت کی اور باغ نیلاب کی طرف دوڑنے لگی پہاڑوں سے اتر کر میدانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے یہ شاید پہلا مقام ہے جہاں صوفیائے کرام اور بزرگان دین مدفون ہیں ذرا ہی دیر بعد باغنی لاب کا گاؤں اور دریائے سندھ نظر آنے لگا اٹک میں تو دریا کی گزرگاہ اتنی تنگ ہے کہ دریا اٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے باغنی لاب سے ذرا اوپر ایک تنگ گھاٹی نظر آئی جہاں ایک بڑی سی کشتی پھیرے لگا کر پنجاب کے مسافروں کو صوبہ سرحد میں اور سرحد کے مسافروں کو پنجاب میں اتار رہی تھی اور باغ نیلاب سے ذرا نیچے دوبارہ دریا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کسی مغل بادشاہ یا جرنیل کے گھوڑے نے ایک جست لگا کر دریائے سن پار کر لیا تھا مگر یہاں باغ نیلاب میں آ کر دریا کسی نیلی اوڑھنی کی طرح پھیل جاتا ہے یہاں نہ چٹانے ہیں نہ پتھر ہیں بس ریت کا دامن پھیلا ہوا ہے جس پر دریا یوں خاموشی سے گزر رہا ہے جیسے دیر سے گھر والا بچہ ماں کے خوف سے اپنے پنجوں پر چلا کرتا ہے ہم باغ نیلاب کے گاؤں تک پہنچ گئے اونچی پہاڑی کی چوٹی پر بابا نوری سلطان کا روزہ نظر آ رہا تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں سیڑھیاں تھیں ہم دیر تک چڑھتے رہے تو وہاں پہنچے بابا نیلے آسمان تلے آرام فرما رہے تھے کھلے ہوئے احاطے کے درمیان ان کی قبر تھی برابر میں مہرابیں بنی تھیں جن پر کبھی سفیدی کی گئی ہوگی مگر بعد میں درگاہ پر آنے والے نوجوانوں نے انڈے جیسی سفید دیواروں پر اپنے نام لکھ دیے شکور ابرار شاہ افتخار ریاض باغلی علی اقبال آجز حامد شاہ رئیس خان امداد ان دل والوں نے نہ صرف اپنے نام لکھے بلکہ جن کو دل دے آئے تھے ان کے نام بھی لکھ دیے نوشی شائستہ لیکن اگر کبھی آپ کو یہ سعادت نصیب ہو اور آپ باغ لاب جائیں اور بابا نوری سلطان کے مزار پر حاضری دیں اور اسی سفید محراب پر انگریزی میں دو حرف آر اے لکھے ہوئے دیکھیں تو خدا کے لیے یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی رضا علی اپنا نام لکھ گیا ہے یہاں پہاڑی کی چوٹی سے نیچے کوئی دو سو گھروں کا باغ لاب صاف نظر آ رہا تھا چوکو چھتے یوں دکھائی دیتی تھی جیسے بہت سے ڈبے الٹ کر رکھ دیے گئے ہوں صاف ستھرے لپے پتے مکان اور ان کے دالانوں میں دھوپ تاپتے ہوئے بکریوں کے جھبرے بچے نیلاب کی درگاہوں پر فاتحہ پڑتے ہوئے ہم گاؤں کے دوسری جانب ایک دوسرے ٹیلے پر چڑھے یہاں بھی بڑی برکت کی جگہ تھی اور یہاں بھی فیوز و برکات کی روشنی پھوٹ رہی تھی لیکن یہاں بزرگان دین دف نہیں تھے یہاں چھوٹے سے پرائمری اسکول کی ایک چھوٹی سی عمارت کے باہر گرم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تیس بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے پڑھ رہے تھے لکھ رہے تھے وہ کتابوں پر اور کاپیوں پر جھکے ہوئے تھے اور پس منظر میں دریا ایڑیاں اٹھائے خاموشی سے چل رہا تھا کہ کہیں بچوں کی تعلیم میں مخل نہ ہو یہاں میری ملاقات اسکول کے استاد سجاد احمد صاحب سے ہوئی ان کی بعد ذرا دیر بعد ان سے پہلے ایک بزرگ فدا حسین صاحب ملے انہوں نے باغ نیلاب کے پرانے دن دیکھے ہوں گے اور اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سنا ہوگا میں نے فدا حسین صاحب سے پوچھا کہ یہ بستی کتنی پرانی ہے یہ بہت پرانی آبادی ہے یہ ساتھ ساتھ پوری آبادی ہے جو کہ پٹھانوں کے ساتھ بھی ملتی ہے ادھر جا کر کوٹ نوام خان کے ساتھ بھی مل جاتی ہے لیکن ہمارے باپ دادا سے پہلے پہلے اس آبادی کا جو ہے سلسلہ وہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے یہ آباد ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے باپ دادا نے ورنہ بھی بڑی آبادی تھی ورنہ اس سے بھی بڑی آبادی تھی, تھی اب میں نے فضا حسین صاحب سے پوچھا کہ آپ کے باغ نیلاب میں اتنے بہت سے بزرگوں کے مزار ہیں اس علاقے میں ان بزرگوں کا آنا کب کیسے اور کیوں ہوا انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ساری بات کہ سنائی یہ بزرگوں کا آنا اس کے پاس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے باغ نیلاب میں یہ بزرگ ہیں نا ان بزرگوں کا کرنٹ جو ہے وہ بہت دور تک ہے آپ پورے پاکستان میں پھر چکے ہوں گے یا پھر پھر کر دیکھ لیں گے کہ ایسا نقشہ کبھی کسی جگہ پر نہ ملے گا جو یہاں ملے گا یہ تھے باغ نیلاب کے فدا حسین اب پرائمری اسکول کے استاد سجاد احمد صاحب سے باتیں ہونے لگیں میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس علاقے کے بارے میں ہمارے آباؤ و اجداد بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً ساڑھے پانچ سو سال سے یہ زیرت جو ایسی آن سے بنی ہوئی تھی تو یہاں دو قوم پہلے سے آباد تھیں مقیم تھی ان میں ایک ملہار قوم ہے اور دوسری ہم اسے منار بولتے ہیں جو چڑیا اور منگا وغیرہ بناتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ ہندو جوگی کے مندر سے ک گمراہ ہو گئے تو یہ بابا نوری سلطان جو ہے انہیں حکم ملا اور یہ اپنے مقام سے ادھر آئے اور لوگوں کو راست پر انہوں نے لانے کی کوشش کی اچھا تو پھر کیا ہوا کس طرف سے کون لوگ آئے اور آ کر یہاں آباد ہوئے تو اس کے بعد یہاں ایک کھٹڑ قوم جو ہے یہ کابل سے آئی تو اس کے بارے میں باوا اجداد سے یوں سنا جاتا ہے کہ شاب الدین محمد غوری کا زمانہ تھا تو کچھ مبل کی حیثیت سے وہ لوگ آئے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے تو قابل سے جب روانہ ہوئے تو وہاں کے اس علاقہ کے بزرگ سے انہوں نے دعا کرائی کہ آپ دعا کریں کہ ہم اس ہندوستان میں جا رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اسلام کی فتح جو ہے وہ نصیب کریں اس علاقے کے بزرگ نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا آپ جائیں پشور کے شہر میں ایک مشق کی پانی بھر رہا ہوگا اس سے آپ رابطہ قائم کریں تو سخانی خانی بازار میں وہ مشق ملا تو تاڑنے والے کے کی نظر رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا یہی یہ ہو سکتا ہے یہی یہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس سے بات چیت کی کہ بابا ہمیں پانی دیں تو ہاڈ جیٹھ کا مہینہ تھا تو جب اس نے مشق سے پانی اُڈیلا تو وہ ابلتا ہوا گرم پانی تھا تو انہوں نے کہا بابا کا مال ہے ہارڈ جیٹھ کے مہینے میں اتنا گرم پانی آپ نے دیا آپ ہمیں ٹھنڈا پانی دیں تو اس نے کہا یہ اُنڈیل دو پھر گلاس میں پانی ڈالا وہ برف ٹھنڈا تو سب مسکرانے لگے اور کہا کہ ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی تو ہم اس نظریے سے پنجاب جا رہے ہیں آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دو ڈھیر گاؤں ہے تحصیل ثوابی میں وہاں ایک بابا ہے ملار وہ مولیاں بیچ رہا ہوگا اس سے آگے اس سے رہنمائی حاصل کرنا تو جب اس کے پاس آئے تو وہ تلخ مزاج تھے ذرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ساوے موڈ والی ایک مولی دے دیں تو بابے نے کہا یہ اوپر جو مولی پڑی ہوئی ہے یہ لے لو انہوں نے کہا جی ہمیں سوئے موڈ والی مولی چاہیے تو انہوں نے کہا یہ پشاور کے ماشق کی پانی نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہو تو گرم لیں ہماری مرضی ہو تو ٹھنڈا لیں اوپر والی مولی لے لیں تو انہوں نے کہا سر ہمیں آپ کی تلاش تھی آپ ہماری رہنمائی کریں اور دعا کریں تو انہوں نے دو ڈھیر سے بتایا کہ آپ پنجاب جب جائیں گے تو باب کے مقام پر ایک پنجاب کا گورنر نوری سلطان بیٹھا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کیمپ کریں تو جب یہاں آئے تو وہاں یہ بابا کھٹر خان جو تھا انہیں بابا کی اتنی محفل پسند آئی کہ انہوں نے شابطی کو صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے آگے آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتا اور پھر اس طرح یہاں کھٹر قوم وباد ہوئی اور کچھ ہلکی پھلکی ملکیت جو ہے وہ کھٹڑ قوم کی ہے بلکہ پورے اٹک میں جو ہے یہ مالک طبقہ کے نام سے پائے جاتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس جگہ دریا خاموش ہے اور یہ بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے جی یہ ایسے بولتے ہیں سنا ہے پشت در پشت یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا اور یہاں کافی یہ پتھروں سے ٹکراؤ کے ساتھ پانی کا شور تھا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ ذرا خاموش ہو کر یہاں سے گزریں چونکہ قرآن مجید پڑھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ سنا ہے کہ یہاں توہیانی بھی نہیں آتی اوپر تک پانی نہیں آتا جی بزرگوں نے دعا دی ہے ایسی بات بھی سننے میں آئی ہے کہ سنا ٹھتی میں ایک <تصفح> توہیانی آئی تھی تقریباً جہاں وہ جو بیر کھڑی ہوئی تھی اس سے بھی بہت اوپر اس سے بہت بڑی بیر تھی تو پانی اوپر کو آ رہا تھا سنا ٹھتیس میں بہت زیادہ تو اس وقت کے جو یہاں بزرگ تھے نوری سلطان کے اولاد میں سے کوئی تھے بہت یہ اتنے عرصے کی بات تو نہیں ہے نا لیکن ان لوگوں کی اپنی محنت تھی تو لوگوں نے کہا پیر صاحب آپ کچھ دعا کریں کہ یہ پانی ہمیں بہ کر بہ آ کر لے جائے گا تو سنتے ہیں کہ اس وقت کا جو یہاں بزرگ تھے انہوں نے ایک قلعہ نما زمین میں گاڑا اور کہا کہ یا تم یہاں رک جاؤ تو بولتے ہیں کہ دریا اوپر کو آ گیا لوگ سامنے دیکھ رہے تھے آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں اس زمانے کے کہ دریا اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا لیکن اس نے کناروں پر آنا بند کر دیا میں نے سجاد احمد صاحب سے پوچھا کہ یہاں کچھ پرانے دور کے آثار ہیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ فوجیں یہاں سے دریا پار کیا کرتی تھیں وہاں یہ قلعہ ہے یہاں کچھ مغلیہ دور میں فوجیں جو ہیں وہ آر پار ہوا کرتی تھی اس قلعے کہ چاروں کونے پر جو ہے وہ چوکیں لگی ہوئی ہیں اب بھی اس کے نشانات موجود ہیں تو یہ سنتے ہیں کہ یہاں سے فوجیں آر پار ہوا کرتی تھیں قلعہ یہاں سے تھوڑی دور ہے کیا یہ سامنے والا ہے یہ سامنے یہ پتھر جو ہے بڑے بڑے پار والے یہاں اکیلا موجود ہے میں نے سجاد احمد صاحب سے پوچھا کہ اور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ بہت پرانا علاقہ ہے یہ جو ہے گستان ہے قبرستان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرانا علاقہ ہے یہ بھاڑیوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ یہ جو کھنڈر نظر آئے سب کے سب جو ہیں یہ قبرستان ہیں اور یہ سڑک کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے آپ جہاں جائیں گے دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بوترے سب قبرستان ہیں گھوڑا مار تک یہ سب کو پسند ہے تو اس زمانے میں کسی, کسی بادشاہ نے ایک جس لگا کے گھوڑے کی دریا پار کر لیا جی جی ایسی کوئی روایت ایسی بات ہے, بات ہے. لوگ پچھتا پہ پوشت کہتے آتے ہیں کہ کسی اب کھنڈر ہو گیا ہے میرا باغ نیلاب کا سفر مکمل ہوا اب مجھے کالا باغ جانا تھا خوب نام ہے ان علاقوں کے میری ٹیکسی جس پہاڑ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اس کا نام کالا پہاڑ تھا دور چٹے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے لیجے یہاں بھی گورے کالے کا بٹوارا ہو گیا جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑی راستے پر بار بار مسافروں سے بھری ہوئی بسیں نظر آ رہی تھیں پھر بستیاں نظر آنے لگیں ان کے اندر جدید قسم کے عمدہ آرام دہ مکان کوٹھیاں اور بنگلے نظر آنے لگے ترقی یہاں تک پہنچ گئی تھی بلاخر میری ٹیکسی ریلوے اسٹیشن پہنچی پلیٹ فارم پر دودھ اور پتی کی چائے پیتے پیتے انتظار کے لمحے ختم ہوئے اور دور سے بھاری بھرکم ریل کار آتی نظر آئی مجھے ماڑی انڈس جانا تھا رات سر پر تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں کس کے پاس جاؤں گا اور رات کہاں اور کیسے گزاروں گا ریل کار رکی میں اندر داخل ہوا ایک بزرگ بلند آواز میں مرسیاں پڑ رہے تھے اور واقعی کربلا بیان کر رہے تھے میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کالاباغ پہنچ کر رات بسر کرنے کا ٹھکانہ کیسے ڈھونڈوں گا ذرا دیر بعد دوسرے مسافروں نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں تعارف شروع ہوا اور تکلف ختم ہوا تھوڑی دیر بعد میرے برابر بیٹھے ہوئے نوجوان نے مجھ سے کہا آبدی صاحب میرا گھر کمر مشانی میں ہے وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا کیا آج کی رات آپ میرے مہمان ہونا پسند کریں گے اور میرا ہاں کہنا تھا کہ نوجوان نے لپک کر میرا تھیلا مجھ سے لے لیا گویا میرے سارے اختیار مجھ سے لے لیا بس اب وہ میرا محافظ اور وہی میرا نگرا تھا. کربلا کا ذکر اپنے کو پہنچ رہا تھا اور ریل کار کے شور میں درویش کی دعا کی صدا بلند ہو رہی منگایا دی دیکھ کم ہوئے ہیں جہان جدید امام علی مقام کی سرکار السلام ٹھیک ہے اللہ تعالی